أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنناك ما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيس لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنود ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة وَلا ي الرجعوت إلى رببي إن ل عِدههُ للحسن فلَ نُ نبّ أن الذيينَ كفروا بمامِلوا وَلانذيقهم منِ ععَذاابٍ غليز وَإذاَاءن عمن على الإِنسان عرضَ وَنها بجانبه وَإذا م والشرر فَضوت آ عريز ق أررائيتم إن كانان من عند الله. ثم كفرتم به من أظل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في العفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط مقصد سورہ حامیم السجدہ کا نفی فی شرک کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں یہ دعویٰ گزشتہ صورت میں سورہ حامی مومن میں ذکر کیا گیا تھا اور ان باقی ماندہ صورتوں میں اس دعوے پر وارد ہونے والے شبہات اور اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں سورت کے آغاز میں ترغیب القرآن دیا گیا اور پھر آیت نمبر پانچ میں یہ پہلا شبہ کہ ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی تو اس کا جواب دیا آیت نمبر 6 میں کہ ان نما انب مثلکم تمہاری طرح بندہ ہوں میری بات کی سمجھ تمہیں کیوں نہیں آتی پھر ایت نمبر نو دس گیارہ بارہ میں دلیل عقلی ذکر کی گئی تھی رایت نمبر تیرہ سے یہ جی آیت نمبر تیرہ سے آیت نمبر 18 تک عنایت میں تخویف دنیاوی اور آیت نمبر انیس سے چوبیس تک انایت میں تخویف اخروی ذکر کیا گیا تھا یہ جی آیت نمبر پچیس میں یہ قرآن مجید سے اعراض کا جو دوسرا سبب ہے اور دوسرا شبہ اس دعوے سے وہ یہ کہ تم تو کہتے ہو کہ بابا یہ کچھ نہیں کر سکتا ہم تو دیکھتے ہیں کہ بابا کے پاس لوگ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے صحیح سلامت لوٹتے ہیں حاجتیں تو پوری ہوتی ہیں بابا خواب میں بھی آتے ہیں اور خواب میں ہمیں ڈراتے ہیں تمہارا جواب یہ ابلیس ہے اور یہ شیطان ہے کہ جو ہم نے ان پر مسلط کیا ہے وجہ یہ کہ ان لوگوں نے توحید سے انکار کیا ہے اللہ کی کتاب سے انکار کیا ہے رایت نمبر اکتیس میں جی اس کے مقابلے میں کہ جو لوگ توحید پر ڈٹ گئے جو لوگ اللہ کی کتاب پر ڈٹ گئے یہ اللہ کی توحید کا اعتراف کیا اور پھر اسی عقیدے پر ڈٹے رہے شرک نہیں کیا اور اپنے عمل میں اخلاص پیدا کیا منافقت نہ کی تو فرشتے آتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور پھر استقامت یہ اس کا طریقہ ذکر کیا اور ترغیب سے تبلیغ دی گئی کہ استقامت کا جو سب سے جو بہترین ذریعہ ہے وہ اوروں کو اللہ کی توحید اور اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دینا ہے شیطان وسوسے ڈالے گا لیکن یہ اللہ کی پناہ طلب کرو رایت نمبر سینتیس اٹھتیس انتالیس ان آیات میں پھر دلائل اقلیہ ذکر کیے گئے اور آیت نمبر چالیس اکتالیس میں زجر دیا گیا منکرین قرآن کو اور قرآن کی عظمت ذکر کی گئی قرآن کی صفات ذکر کی گئی تین کتاب عزیز لایاتی ہلبات المبئی نے من حکیمن حمید اور آیت نمبر تریالیس میں تسلی پیغمبر کو آیت نمبر چوالیس میں تیسرا شبہ تھا کہ کسی اور زبان میں یہ کتاب کیوں نہیں آئی تو جواب دیا کہ اگر کسی اور زبان میں عربی کے علاوہ یہ کتاب آئی ہوئی ہوتی تو تب بھی انہوں نے اعتراض سے منع تو ہونا نہیں تھا پھر بھی یہ اعتراض کرتے کہ کتاب آجمی اور پیغمبر عربی مطلب یہ کہ ان کی یہ اعتراضات کی خواہش یہ بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی بلکہ دراصل قرآن کو مانتے نہیں ہیں اور آئے نمبر پینتالیس میں اگلا شبہ ذکر کیا کہ ایک ہی مرتبہ میں یہ کتاب کیوں نہیں آئی اس کا جواب کہ موسا کو ایک ہی مرتبہ میں دی تھی تو ساروں نے مانا تھا ساروں نے نہیں مانا تھا اور پھر ایک سوال مقدر کا جواب دیا کہ جب انہوں نے اختلاف کیا تو وہ تو عذاب کے مستحق ٹیرے تو فور عذاب کیوں نہیں دیا گیا وجہ یہ کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اللہ کی طرف سے اور اگر وہ بات نہ ہوتی تو یہ کب کے وہ ہلاک کر دیے جاتے اور فرایت نمبر چھیالیس میں ترغیب دی گئی عمل صالح کی طرف قرآن پر عمل کی طرف اور تخویف دیا گیا کہ اگر برائی کرو گے تو نقصان تمہارا اپنا ہے اور ایک سوال کا جواب دیا کہ یہ اللہ اگر کسی کو سزا دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ ظلم نہیں کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کجا قرآن کہتا ہے وہ اللہ ظلم اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ تک نہیں کرتے اب اس آیت میں آیت نمبر سینتالیس اس آیت میں اس بات قیامت بھی ہے اور ساتھ میں دلیل عقلی بھی ہے جس طرح دیگر دلائل اس سے پہلے ذکر کیے گئے تو یہاں پہ بھی دلیل عقلی کہ وہ عالم بالکل نشے ہے وہ ہر ایک چیز کو وہ جاننے والا ہے اور اس آیت میں اصول علم غیب کے اصول وہ ذکر کیے گئے ہیں یہ قرآن مجید میں بعض آیات ایسی ہیں کہ جن میں علم غیب کے جو کلیات ہیں اور اس کے جو اصول ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں جیسے مثلا یہ آیت ہے اس سے پہلے سورہ انعام میں آیت نمبر انسٹھ ہم نے ذکر کیا تھا اسی طرح سورہ یونس میں ایک آیت آئی تھی تو قرآن میں جگہ جگہ یہ علم غیب کے اصول اسی طرح سورہ لقمان آخری آیت انَ اللہ عبل مساح ویت تو ان آیات میں علم غیب کے جو اصول اور کلیات ہیں تو وہ ذکر کیے گئے ہیں ورد علم اس اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے علم مساح قیامت کا علم ایک ہے قیامت کی نشانیاں جنہیں حدیث میں اشرات یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کی علامات پر بعض نشانی یا چھوٹی ہیں بعض بڑی ہیں اور ایک ہے یہ قیامت کے وقوع کا علم کہ یہ کب قائم ہوگا تو یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے اور یہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے اور اللہ کے بغیر یہ کسی کو معلوم نہیں حدیث میں بھی آتا ہے حدیث جبریل میں بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث آتی ہے کہ جبریل نے پوچھا متسا قیامت کب ہے کب واقع ہوگی تو اللہ کی رسول نے توانا بے عالم کہ جیسے سائل قیامت کے وقوع کے بارے میں نہیں جانتا جبریل جو فرشتوں کا سزار ہے تو اسی طرح انسانوں میں جو سب سے جو اعلی اور برتر ہے اور پیغمبروں کا سردار ہے تو اسے بھی قیامت کے وقوع کا علم نہیں نہ فرشتوں کو ہے نہ فرشتوں کے سردار کو ہے اور نہ انبیاء علیہ السلام کے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ملمس تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے وقوع کا علم یہ صرف اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے اللہ ہی کی طرف پھیرا جاتا ہے جار مجرور اسی وجہ سے اسی تخصیص کے لئے مقدم کیا گیا ہے و و اسی اللہ کی طرف لٹایا جاتا ہے علم وقوع،, وقوع قیامت کا قیامت کے وقوع کا علم یہ اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے وما تخر جمن سمارا تمن اکما اور نہیں نکلتے من سمارات میووں میں سے من اکمام ہا یعنی وہ جو میوہ نکلتا ہے من اکمام ہا کہ اپنے غلافوں سے اور اپنے وہ جو اس کی وہ غلاف ہوتی ہے کہ جو پل اس کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے اکمام یہ جمع ہے کم من کی اور کم دراصل یہ غلاف کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر وہ پل وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور یہ غلاف یہ اس کے ارد گرد لپتا ہوا ہوتا ہے وہ تَخْرُجُ مِنْ سمارا مِنْ من اکما میں ہا اور نہیں نکلتے پلوں میں سے من اکما میں یعنی ان کے غلافوں سے جو پل ہیں وما تَحْمِلُ مِنْ میں اور نہیں اٹھاتی من ان سا کوئی بھی مادہ اپنے حمل کو یہ صرف انسان مراد نہیں بلکہ حیوانات اسی طرح جتنے حیوانات ہیں کہ جن جو حمل کو اٹھاتی ہے ماتہ مل سا اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ خواہ وہ سمندر میں مچھلیوں کی شکل میں ہو یا اسی طرح زمین پر جتنے حیوانات ہو واتا ہو اور نہ ہی جنتی ہے وہ مادہ اللہ بلمی مگر اللہ کے علم میں ہے یعنی اللہ کا علم کلی وہ ذکر کیا جاتا ہے اور تم غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کا تعارف اب رد شرک زجر دیا جاتا ہے کو ویوم کوم اور جس دن کے پکارے گا اللہ ان مشرقین کو اور کہے گا ارے نے شورکھائی کہاں ہیں میرے وہ حصہ دار حالانکہ اللہ کا کوئی حصہ دار تو نہیں لیکن قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے کہ اصل جس طرح سورہ قصص آیت نمبر باسٹھ میں ذکر کیا تھا کہ ارے کنتم کا میرے وہ حصہ وہ کہاں ہے کہ جن پر تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ میرے حصدار ہیں اور وہ یہ اور وہ تم لوگوں کی سفارش کریں گے تمہارا ان کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ وہ عبادت میں میرے حصہ دار ہیں اور وہ تمہارے لیے سفارش کریں گے کہاں ہیں وہ یہ اے نش کہاں ہیں میرے وہ حصہ دار جنہیں تم لوگوں نے میرا حصہ دار بنایا تھا کالو تو مشرک کہے گا آز انا کا یہ کالواز کا ہم آز انا کا ہم یہ قالو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کالوا زنّا کا ہم یہ اعلان کرتے ہیں مامن نامن شہید کہ نہیں ہے ہم میں سے کوئی گواہ کوئی گواہی دینے والا اس بات پہ کہ اللہ تیرا شریک ہے کالوا ذننا کا ہم خبر دیتے ہیں اللہ تمہیں اپنی طرف سے کہ مامن نامن شہید نہیں ہے ہم میں سے کوئی گواہی دینے والا کہ تمہارا کوئی شریک ہے مامن من شہید اے ان لک شریکن نہیں ہے ہم میں سے کوئی گواہی دینے والا کہ تیرا کوئی شریک ہے یعنی آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں اور ہم یہ خبر دیتے ہیں اللہ کہ آپ کا کوئی شریک ہے اور آپ کا کوئی حصہ دار ہے وزلان قبل زجرب شرک شرک ان کا کیا تھا غیروں کو پکارنا غلو اور غائب ہو جائیں گے ان سے ماں سے مراد وہ آلیہ اور غائب ہو جائیں گے ان سے وہ آلیہ کانو یہ دونوں من قبل تھے یہ مشرک یہ دونوں کہ وہ نے پکارتے تھے من اس سے پہلے دنیا میں یہ مشرق انہیں اس سے پہلے دنیا میں اپنی حاجتوں میں پکارتے تھے کہ آج وہی آلیہ اور ان کے وہ جھوٹے خدا کہ یہ ہمارے کام آئیں گے اور یہ ہمیں بچائیں گے وہ ان سے غائب ہو جائیں گے اور وہ ان سے گم جائیں گے یعنی وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اور اگر یہ انہیں پکارے بھی تو انہیں کوئی فائدہ وہ نہیں پہنچ سکتا وجلان قبل ہو اور گم جائیں گے ان سے وہ آلیہ کہ تھے یہ مشرق کے یہ پکارتے تھے انہیں من قبل اس سے پہلے دنیا میں وہ ان کے کوئی کام نہیں آ سکیں گے اور انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے مالحم مہیس اور یہ یقین کر لیں گے زن بمانے یقین کے اور یہ مشرقی یقین کر لیں گے مالحم مہیس کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے پناہ مہیس مکان ہے مراد پناہ گاہ محیث نہیں ہے ان کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے پناہ پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ ابساہیت میں مشرک انسان کی فطرت وہ بیان کی جاتی ہے کہ یہی مشرک یہ تو دنیا میں اسی شرک کے لیے اس نے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے اسی شرک کے لیے یہ پیغمبروں کے قتل کے درپے ہوا ہے اسی شرک کے لیے اس مشرک نے اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا ہے تو آج یہ کیسے اپنے شرک سے انکار کر رہا ہے تو مشرک انسان کی فطرت وہ بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں یہ مشرک انسان کی فطرت ہی ایسی ہے دنیا میں بھی یہ بھلائی اور خیر مانگتے ہوئے تھکتا نہیں تھا لیکن شر پہنچتا تکلیف پہنچتی تو پھر اس کی وہ لمبی لمبی دعائیں اور لمبی لمبی چیخیں وہ پھر سننے کی تھی یہ اسی مشرک اسی طرح دریا میں اور کشتی میں اللہ کو پکارتا تھا لیکن خشکی پر جب اتر جاتا تو پھر وہاں پہ غیروں کو دوبارہ پکارتا تھا یہ اس مشرک انسان کی فطرت ایسی ہے لائس عمول الانسان من دعا الخیر نہیں اور پھر انسان کی یہ مجموعی صفت بھی ہے لا امول انسانوں نہیں تھکتا انسان من دعا الخير بھلائی, کی، بھلائی کو مانگنے سے انسان بھلائی کی چیزوں کو مانگنے سے وہ تھکتا نہیں ہے بھلائی کی چیزوں کو مانگنے سے وہ تھکتا نہیں ہے اللہ سے مال مانگتا ہے صحت مانگتا ہے دنیا کی دیگر چیزیں مانگتا ہے اور اس میں زیادت وہ بھی مانگتا ہے لا من دعا الخیر نہیں انسان نہیں تھکتا انسان خیر کی چیزوں کو مانگنے سے وہ شر فوسن خنوت اور اگر پہنچ جائے اسے کوئی تکلیف فیح تو پھر نا امید ہوتا ہے ہر کسی سے فیحو تو وہ نامید نا ہوتا ہے قنوت اور مایوس ہونے والا یوس یعنی اس کی وہ آس جو ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے اور قنوت یہ بھی وہ مایوسی کا معنی فیوس ان قنود تو وہ نامید نا ہوتا ہے ہر کسی سے قنوت اور مایوس ہونے والا پھر انسان کی فطرت یہ ہے وہ لینا زخنا اور رحمتن مننا ممباد اور اگر ہم چکائیں اسے اس مشرق انسان کو رحمتن کوئی مہربانی اپنی طرف سے منباد ممباد تکلیف پہنچنے کے بعد مست ہو کہ وہ تکلیف پہنچی ہے اسے تو کہتا ہے یہ انسان ہادا لی یہ نعمت لی یہ میرا حق ہے اور یہ میں نے اپنے بلبوتے پہ یہ نعمت یہ میں نے حاصل کی ہے پھر اپنی طرف وہ نسبت کرتا ہے اس سے پہلے سور قصص میں قارون کے بارے میں بھی یہ ذکر کیا تھا یقول تو پھر وہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہے وماظن سا تقا اور حال اس کا یہ ہے کہ وہ قیامت کا منکر بھی ہے وماظن سا تقا اور میں عقیدہ نہیں رکھتا اور میں خیال نہیں رکھتا اور میں خیال نہیں کرتا عصا آتا قیامت پر قا قائم ہونے والی کہ میرا یہ خیال ہو کہ قیامت وہ قائم ہوگی اور بال فرض وہ تو اور بال فرض اگر میں لوٹا بھی دیا گیا الا ربی اپنے رب کی طرف یعنی چلو تمہارے نزدیک قیامت ہے اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا انلی نلی اہم تو بے شک میرے لیے عندہ اس کے پاس لل ضرور اچھا مقام ہے اور اچھا بدلہ ہے یعنی میرے لیے جنت ہوگی اور یہ بھی جو آل حق ہے تو یہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے قرآن کہتا ہے فلندین تو ضرور ہم خبردار کر دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا ہے قیامت سے بےما اس عمل پر جو انہوں نے کیا ہے اس عمل پر جو انہوں نے کیا ہے اور ضرور برور ہم چکائیں گے انہیں سخت آزاد ازا نام اور جب ہم انعام کرتے ہیں اور جب ہم احسان کرتے ہیں مشرک انسان پر اردا تو وہ روگردانی کرتا ہے سورت کے آغاز میں بھی ذکر کیا تھا قرآن سے ایراض کرتے ہیں وہ نا ہی اور وہ دور ہو جاتا ہے بجا اپنے پہلو کے ساتھ نہن آنا بمانا دور ہونا یا الگ ہونا ونا بجا نبی اور وہ دور ہو جاتا ہے بجا نبی اپنے پہلو سے یعنی ایراس کرتا ہے وہ رامت سوشرو اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی تکلیف ادو دعا یا ناریز تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا اور فریاد کرنے والا ہوتا ہے فضو دعا ناری تو پھر وہ لمبی چوڑی فریادیں کرنے والا اور دعائیں مانگنے والا ہوتا ہے یہ جی ترغیب ہے قرآن کی طرف اور ایک یہ جی الگ انداز میں کہ اے مشرق اور صورت کے آغاز میں بھی قرآن کی ترغیب ذکر کی تھی اور قرآن کا یہی طریقہ ہے جب صورت کو ختم کرتا ہے تو دوبارہ اسی مضمون کی طرف بات لوٹائی جاتی ہے کہ دیجئے پیغمبر اور یہ بھی تبلیغ کا طریقہ ہے کہ تم منکر سے یہ کا کہ کہو آج جو تم اللہ کی کتاب سے انکار کرتے ہو بالفرض اگر یہ کتاب یہ اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے حق کتاب ہو اور پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو تو تم سے پھر بڑا گمراہ وہ کون ہوگا اگر یہ کتاب یہ حق کتاب ہے اور باوجود حق کتاب ہونے کے تم اس سے انکار کرتے ہو تو تمہارے پاس اور پھر کیا آپشن ہے یہی آپشن ہے کہ تم بڑے گمراہ ہو اور آج نہیں تو کل اس کتاب کی وقانیت یہ اگر آج تم پر واضح نہیں ہو رہی تو کل یہ واضح یہ ہو جائے گی کل کہہ دیجئے پیغمبر اور ان آیات میں قرآن کی ترغیب دی جا رہی ہے ان تینوں آیات میں اور آخری آیت میں وہ قرآن سے انکار کا سبب وہ بیان کیا جاتا ہے کہ اصل میں اللہ کی کتاب سے انکار دراصل آخرت سے شک میں ہے قل کہہ دیجئے پیغمبر آ تم خبر دے دے مجھے انکان من عند اللہ ہی کہ اگر ہو یہ کتاب من اللہ اللہ کی جانب سے ثم مکفر تم بھی ہی اور پھر بھی تم انکار کرو بھی اس کتاب سے یعنی اللہ کی طرف سے حق کتاب ہو اور اس کے باوجود تم اس کتاب سے انکار کرتے ہو تو منفی من من تو کون زیادہ گمراہ ہے اس سے کہ جو ہو دور کے اختلاف میں یعنی ایک بندہ قرآن سے انکار میں اختلاف میں اتنا دور چلا جاتا ہے کہ پھر وہاں سے لوٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں اسی لیے اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ آج بھی موقع ہے اور اگر تم تم پر آج قرآن کی حقانیت یہ کھل نہیں رہی تو آج ہے یا کل اس کتاب کی حقانیت یہ دن بدن یہ واضح ہوتی جائے گی اور ایک نہ ایک دن تم پر قرآن کی حقانیت یہ واضح ہو جائے گی سنوری جمع آیات نہ فل آفا کی آن قریب ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں فلافا کی اطراف عالم میں فلافا کی دنیا کے کناروں میں اطراف عالم میں وفی انفسم اطراف عالم میں تو چھوڑے وفی انفسم اور ان کی اپنی جانوں میں وفی انفسم اور ان کے اپنے گھروں میں یعنی وہ نشانیاں وہ ان کے اپنے گھروں میں ان کی اپنی جانوں میں ہم انہیں دکھا دیں گے اسی طرح ان کے قریب کے محلے میں ہم انہیں دکھا دیں گے اور یہ کیا واضح ہوگا حتٰ یہ طبی اللہ الحق یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان منکرین کے لیے کہ بے شک یہ قرآن حق ہے اور اللہ اسی طرح کرتا ہے قرآن کی یہ نشانیاں یہ اللہ کھول کر لوگوں کے سامنے یہ لاتا ہے یا اولم یک سے بے کا اور اگر یہ دلائل اور یہ نشانیاں یہ اگر نہ بھی کوئی دیکھ پائے تو کیا اللہ کی یہ گواہی یہ کافی نہیں ہے کہ یہ کتاب میری حق کتاب ہے اولم یک سے بے کا آیا کافی نہیں ہے تمہارا پروردگار تمہارا رب یہ ان وہ ہر چیز پر گواہ ہے اور قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جس طرح نساء آیت نمبر 166 میں گزرا تھا لاکن اللہ یشہد لہو بلمی یہ اللہ گواہی دیتے ہیں اس کتاب پر کہ یہ کتاب اس نے پیغمبر تیری طرف نازل کی ہے اور اللہ نے اسے اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے تو کیا تمہارے رب کی گواہی وہ رب جو ہر چیز پر گواہ ہے اور اس کی یہ گواہی کی یہ قرآن حق ہے اور یہ اس نے اپنی طرف سے بھیجی ہے یہ کتاب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کیا یہ گواہی یہ گواہی یہ کافی نہیں ہے قرآن کی حقانیت کے لیے ضرور کافی ہے اولم یک رب کان نالا کلین شہید تو آیا کافی نہیں ہے تمہارا رب کہ بے شک وہ ہر ایک چیز پر گواہ ہے اور اسی کی گواہی قرآن کی اکانیت پر بھی ہے کہ یہ حق کتاب ہے قرآن سے یہ لوگ اعراض اور انکار کیوں کرتے ہیں اس میں وہ سبب ذکر کیا جاتا ہے کہ دراصل جس شخص کا عقیدہ آخرت پر نہ ہو وہ قرآن کا منکر ہے جس شخص کے آخرت پر جتنا مضبوط عقیدہ ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کی کتاب قرآن پر اس کا ایمان مضبوط ہوگا یہ جو لوگ آپ کو دکھائی دیتے ہیں جو قرآن سے اعراض کیے ہوئے ہوتے ہیں دراصل ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے علام فیمر مل خا یورب خبردار بے شک یہ لوگ یہ منکرین فیمر یتم شک میں ہے اپنے رب کی ملاقات سے الائن بک الش محیط اور, اور خبردار بے شک یہ اللہ یہ ہر ایک چیز پر احاطہ کرنے والا ہے ہر ایک چیز کو گھیرنے والا ہے صورت میں گزشتہ صورت کے دعوے پر کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے چار شبہات وہ ذکر کیے گئے پہلا شبہ آیت نمبر پانچ میں کہ ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی اس کا جواب آیت نمبر چھ میں دوسرا شباہ کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آلحہ کوئی کام نہیں آتے بلکہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کی آجتیں پوری کرتے ہیں اور یہ خواب میں بھی ہمیں ڈراتے ہیں قرآن کہتا ہے وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا دراصل ہم نے ان پر شیعتین کو مسلط کیا ہے جنہوں نے یہ شرک کا عقیدہ ان کے لئے مزین کیا ہے اور انہیں صحیح راستے سے بھٹکایا ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں تیسرا شبہ آیت نمبر چوالیس میں کہ کسی اور زبان میں یہ کتاب کیوں نازل نہیں ہوئی جواب اگر یہ قرآن میں نے کسی اور زبان میں بھیجا ہوتا تو تب بھی کہتے کہ آجمی اور عربی یہ کتاب آجمی اور پیغمبر عربی اور چوتھا شبہ آیت نمبر پینتالیس میں کہ ایک ہی مرتبہ میں کیوں نازل نہیں ہوا تو اس کا جواب تورات ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوا تھا تو کیا سب نے مانا تھا نہیں بلکہ اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا اور آخر میں قرآن کی ترغیب دی گئی قرآن کی ترغیب دی گئی کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور اس کتاب کی حقانیت آج نہیں تو کل اللہ ثابت کرے گا اور اللہ کی گواہی اس کتاب کے حق میں وہ کافی ہے لیکن جو لوگ اعراض کرتے ہیں اصل میں یہ قیامت کے منکر ہیں اور قیامت سے وہ شک میں ہیں ورنہ اگر قیامت کو مانتے ہوتے تو کبھی بھی اللہ کی کتاب سے وہ انکار نہ کرتے المسا جی اسی اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے علم وقوع قیامت کا وما تخرج من جمن اور نہیں نکلتے من ثمرات میوے من اکمامہ اپنے غلافوں سے وما تحمل من ان سا اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ اپنے حمل کو ولا تضاؤ اور نہیں جنتی ہے اللہ بعلمہی مگر اللہ کی علم میں ہے ویونونہ دیہم اور جس دن پکارے گا اللہ انہیں این شرکائی کہاں ہیں میرے وہ حصہ دار جن پر تمہارا یہ خیال تھا کہ یہ تمہاری سفارش کریں گے اور یہ میرے حصہ دار ہیں قالوا تو کہیں گے یہ مشرک ادنا کا ہم خبر دیتے ہیں تمہیں منا من شہید نہیں ہے ہم میں سے کوئی گواہی دینے والا اس بات پہ کہ تیرا کوئی شریک ہے وزلن هم ما كانوا يدعون من قبل اور گم جائیں گے ان سے وہ الہات کہ تھے یہ مشرک يدعون کہ یہ پکارتے تھے انہیں من قبل اس سے پہلے دنیا میں وزن اور یہ یقین کر لیں گے ما لهم من محیز کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے پناہ لا لاسم ال انسان نہیں تکتا کوئی انسان من, دعا من دعا خیر مانگنے کی دعاؤں سے خیر مانگنے سے اور بھلائی کی چیزوں کے مانگنے سے وہ مسرو اور اگر پہنچ جائے اسے کوئی تکلیف یو تو وہ نامید ہوتا ہے ہر کسی سے قنوۃ اور مایوس ہونے والا ولی نزک نہ ہو اور اگر ہم پہنچ اور اگر ہم چکائیں اسے رحمتا کوئی مہربانی اپنی طرف سے ممبار ذرات تکلیف پہنچنے کے بعد کہ وہ پہنچ کی وہ تکلیف اسے لا يقولن تو کہتا ہے حد علی یہ میرے لیے ہے اور یہ میرا حق ہے ومازن الساعه قائمه اور میں خیال نہیں کرتا قیامت پہ قائم ہونے کا برپا ہونے کا ولی رجہ تو اگر بالفرض میں لوٹا دیے جاؤ اپنے رب کی طرف قیامت میں ان للذي عنده تو بیشک میرے لیے اس کے پاس للحسنى اچھا بدلہ ہے اور اچھا اچھی منزل ہے یعنی جنت ہے فلننبی الذین کفروا بما عملوا تو ضرور ہم خبردار کر دیں گے منکرین کو بما عملوا وسعمل پہ جو انہوں نے کیا ہے ولنذیقنہم ضرور ہم چکائیں گے انہیں من آزاد غلی سخت آزاد اور جب ہم احسان کرتے ہیں آل الانسان ناچو انسان پر عادت و روگردانی کرتا ہے بنا بیجانی بھی اور وہ دور ہو جاتا ہے اپنے پہلو سے ورمس وشر اور جب اور جب اونچکی ہے اسے کوئی تکلیف فزود عائن اریس تو ہوتا ہے وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا دعائیں مانگنے والا قل کہہ دیجئے پیغمبر اراؤ تم خبر دے دو مجھے انکان من عند الله اگر وہ یہ کتاب من عند الله اللہ کی طرف سے اور تم انکار کرتے ہو بھی اس قرآن پر منع من من شکایت تو کون زیادہ گمراہ ہے اس سے کہ جو ہو دور کی اختلاف میں کہ یہ حق سے بہت دور چلا جائے اور پھر دوبارہ لوٹنے کا کوئی امکان بھی نہ ہو سنوری حمایت نفلافا کے عنقریب ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں فلافا کے اطراف عالم میں وفی انفم اور ان کی اپنی جانوں میں بھی قفی ان فسم اور ان کی اپنی مجالس میں بھی حتٰ یہ تبین یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے انا الحق کہ یہ قرآن بر حق ہے یہ قرآن حق ہے اولم سے بے رب کا آیا کافی نہیں ہے تمہارا رب اور بے رب کا میں یہ با یہ مزید تاکید کے لیے فائل پر بے رب کا یہ یکفی کے لیے یہ فائل ہے اور با جار رہا یہ مزید تاکید کے لیے کہ خاص تمہارا رب جو ہے یہ کافی ہے کہ بے شک وہ ہر ایک چیز پر گواہ ہے اور اس کی قرآن کے بارے میں یہ گواہی حق کتاب ہے تو یہ کافی ہے ربہم خبردار بے شک یہ لوگ یہ شک میں ہے مرخا اپنے رب کی ملاقات سے خبردار خبردار بے شک وہ ہر ایک چیز پر محیطن ان گھیرنے والا ہے احاطہ کرنے والا ہے وہ آخر داوانہ رب العالمین